اور اسے روکا اس چیز نی جسے وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی